یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پر مشتمل ہے لیکن اس کتاب میں احادیث کا تکرار نہیں ہے احادیث کے تقرار سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے اور اس کتاب میں دس مقاصد ہیں ان میں سے تیسرا مقصد عبادات سے تعلق رکھتا ہے اور پھر اس مقصد میں کئی ایک کتب ہیں ان کتب میں سے جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں وہ چھٹی کتاب ہے الامامہ وجما یہ امامت کے بارے میں ہے نماز کی امامت کے بارے میں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں اور اس میں کئی فصلے ہیں ان میں سے پہلی فصل ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے امامت کے بارے میں امامت سے مراد نماز کی امامت ہے کیونکہ امامت ایک وہ ہوتی ہے جس کا تعلق ہوتا ہے خلافت سے امامت خلافت کے معنی میں امامت حکمرانی کے معنی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جنہیں جناب ابو بکر جناب عمر جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے اور دیگر صحابہ کے سے محبت نہیں ہے وہ جناب علی کا نام آتا ہے تو امام کہتے ہیں جناب حسن کا نام آتا ہے تو امام کہتے ہیں جناب حسین کا نام آتا ہے تو امام کہتے ہیں اور ان سے متاثر ہو کر وہ لوگ جو صحابہ کے سے محبت کرتے ہیں اور اہل سنت میں سے شمار ہوتے ہیں اہل حدیث میں سے شمار ہوتے ہیں وہ بھی یہی کچھ کرتے ہیں جناب ابو بکر کا نام لیں گے تو کہیں گے حضرت ابو بکر جناب علی کا نام آئے گا تو کہیں گے امام علی تو کبھی آپ نے سوچا یہ فرق کیوں ہے یہ فرق اسی لیے ہے کہ وہ لوگ جن کا قیدہ غلط ہے وہ ہم پہ اثر انداز ہوئے ان کا قیدہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت کے حقدار نہیں تھے بلکہ انہوں نے خلیفہ بن کر ظلم کیا جناب علی پہ نعود باللہ من علی اور جناب عمر بھی ظالم حکمران جناب عثمان بھی ظالم حکمران ان لوگوں کے نزدیک تو اس لیے ان کے نام کے ساتھ امام نہیں لگے گا جناب علی خلافت کے حقدار ہیں ان کے نام کے ساتھ امام لگے گا پھر ان کی اولاد خلافت کی حقدار ہے دوسرے لوگ خلافت کے حقدار نہیں ہیں تو ان کی اولاد کے نام کے ساتھ بھی امام لگے گا تو اس لیے یہاں پہ امام کا معنی یہ نہیں ہے کہ علم میں کوئی بڑا مرتبہ جناب علی تو علم کے لحاظ سے بھی بہت بڑے مرتبے پہ فائد ہیں لیکن جو امام علی کہتے ہیں ان کا مقصد امام سے کیا ہے خلیفہ خلیفہ بھی وہ جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے اس لیے ہمیں اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے تو یہاں پہ جو امامت ہے جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں یہ وہ امامت نہیں ہے جو حکمرانی اور خلافت کے معنی میں ہے یہ امامت کیا ہے نماز کا امام بننا نماز میں دوسرے لوگوں کا پیشوا بننا اس بارے میں تو اس فصل میں کئی ایک ابواب ہیں ان میں سے پانچواں باب آج ہم پڑھنے لگے ہیں باب اذا تخر الامام یہ باب اس بارے میں ہے کہ جب امام لیٹ ہو جائے امام جو مسجد کا باقاعدہ امام ہے جس کو امامت کے لیے وہاں پہ مقرر کیا گیا ہے وہ اگر لیٹ ہو جائے تو باقی لوگ کیا کریں حدیث نمبر پانچ سو پندرہ فائیو ون فائیو میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہیں امام مسلم عنل مغیر بن شعبہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عرویت ہے انہو غزا غزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کہ انہوں نے ان یعنی کے مغیرہ بن شعبہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جنگ لڑی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوکہ تبوک میں یعنی کہ غزبۂ تبوک میں مغیرہ بن چوبہ بھی موجود تھے قال المغیرہ مغیرہ کہتے ہیں فتح بر رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیبر الغاعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کس جانب قیبر الغاعت پخانے کی جگہ کی جانب یعنی کہ آپ قدائے حاجت کرنا چاہ رہے تھے تو اس جگہ گئے جو جگہ قضائے حاجت کے لیے مناسب تھی پخانہ وغیرہ کے لیے مناسب تھی تو آپ نکلے قبل الغائت قضائے حاجت کی جگہ کی جانب فحملت تو ماہو قبل اصلاط الفجری تو میں نے آپ کے ساتھ اٹھایا کیا اٹھایا ادا برتن کس کا پانی کا اداوا یہ پانی کے برتن کو آج کی زبان میں آپ اسے لوٹا کہہ سکتے ہیں اگرچہ یہ اس کا لفظی معنی نہیں ہے وہ برتن جو چمڑے کا ہو اور جس میں پانی ہو شاگل بھی کہہ سکتے ہیں آپ تو میں نے آپ کے ساتھ ادا تن پانی کا برتن اٹھایا کب قبل صلاحت الفجری فجر کی نماز سے پہلے جن کے فجر کی نماز سے پہلے کا یہ واقعہ ہے فلم رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف واپس آئے میری طرف واپس آئے کیا مطلب یعنی کہ مغیرہ بن شعبہ آپ کے ساتھ گئے لیکن جب وہ جگہ قریب آئی جہاں پہ آپ نے اپنی حاجت کو پورا کرنا تھا تو وہاں مغیرہ بن شعبہ رک گئے وہ آگے نہیں گئے آگے صرف نبی علیہ اسلام گئے ہیں تو جب کدائے حاجت کر کے آپ واپس آئے مغیرہ کہتے ہیں جب آپ واپس آئے الہیا میری جانب اخسط احریق اعلیٰ یہ دئی منجل اداوا اخسطو میں شروع ہوا اخذ احریق میں بہانے لگا اعلیٰ یہ دئی آپ کے دونوں ہاتھوں پہ کس میں سے بہانے لگا من اداوا تھی پانی کے برتن میں سے یعنی پانی کے برتن میں سے پانی میں آپ کے ہاتھوں پہ بہانے لگا وغسل غصل ثلاث مرات اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے کتنی بار تین بار سما غسل وجہ پھر آپ نے اپنے چہرے کو دویا سما دہابا اندرا پھر آپ اپنے جب کو اپنے سے نکالنے لگے یعنی کہ اپنے بازو اپنے جبے سے نکالنے لگے تاکہ بازو کو کیا کریں دھو سکیں پھر آپ اپنے جب کو اپنے بازوؤں سے نکالنے لگے فضا کا کم ہی تو آپ کے جبے کی دونوں آستینیں تنگ ہو گئیں یعنی کہ آپ کے جبے کی آستینیں تنگ تھیں اس لیے آپ کا بازو باہر نہیں نکلا اب یہاں پہ یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جبے سے مراد کون سا جبہ ہے علمائے کا نام لکھتے ہیں کہ یہ جبہ وہ ہوتا تھا جس کی عام طور پہ آستینیں کھلی کھلی ہوتی تھیں اور یہ وہ کپڑا تھا جو مکمل ہوتا تھا یعنی کہ جیسے آج کل اگر کبھی آپ نے جامعہ اظہر اظہر یونیورسٹی مصر کی ان لوگوں کا اگر آپ سرکاری لباس دیکھیں جو وہ اپنی خاص تقریبات کے موقع پہ پہنتے ہیں تو نیچے تو انہوں نے سوپ پہنی ہوتی ہے جس کو ہمارے پاکستانی اور انڈین لوگ توپ بھی کہہ لیتے ہیں توپ بھی کہہ لیتے ہیں تو یہ کیا ہوتی ہے سوپ یعنی کہ عربی قمیض جو پوری وہ پہنتے ہیں اس کے اوپر جو آج کل ازد یونیورسٹی کے لوگوں نے ایک جبا سا پہنا ہوتا ہے جس کا اگلا حصہ کھلا ہوتا ہے یہ حصہ کھلا ہوتا ہے یہ حصہ اوپن ہوتا ہے تو یہ جو ہے یہ لباس جو ہے کافی ملتا جلتا ہے نبی علیہ السلاۃ اسلام کے جبا سے تو برل آپ نے اس میں سے اپنے بازو نکالنے کی کوشش کی لیکن آپ کے جبے کی دونوں آسین کیا تھی تنگ تھی تو آپ کے بازو باہر نہیں نکلے تو پھر کیا کیا آپ نے جبا <الْجُبَّة> تو آپ نے اپنے ہاتھ جبا میں داخل کیے حتیٰ اخردر آئی من اسف الجبہ یہاں تک کہ آپ نے اپنے دونوں بازو نکالے جبا کے نیچے سے جبا کے نیچے سے آپ نے دونوں بازو نکالے وغاث درا آئی ہی اور آپ نے اپنے دونوں بازو دوئے فقی نہیں کہاں تک کونیوں تک کونیاں اس میں داخل ہیں کونیاں دھوئی ہی جائیں گی اور وضو کرنے والے میرے دوست احباب یاد رکھیں کہ وضو کرتے ہوئے ایک تو کونیاں خشک رہ جاتی ہیں اور ایک پاؤں کی ایڑی خشک رہ جاتی ہے تو ان چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے سم متوقع فی پھر آپ نے وضو کیا اپنے موضوع پہ اس کا کیا مطلب یعنی کہ وضو کو مکمل کیا اپنے مودوں پہ مسا کر کے یہ مطلب ہے پھر آپ نے مضوع مکمل کیا اللہ خفی اپنے مودوں پہ مسا کر کے مودے کسے کہتے ہیں جو پاؤں کے اوپر پہنے جاتے ہیں چمڑے کے ہوتے ہیں اگر چمڑے کے نہ ہوں اون وغیرہ کے ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں اسے جرابے کہتے ہیں اور اگر وہ چمڑے کے ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں موزے تو پہ بھی مسا کرنا درست ہے جرابوں پہ بھی مسا کرنا بالکل درست ہے ثم اقبالہ پھر آپ بڑے کس جانب بڑے یعنی کے پھر آپ واپس آئے اور بڑے رہس کی طرف جہاں پہ خیمے لگائے ہوئے تھے جہاں پہ پوری فوج ٹھہری ہوئی تھی وہاں آپ آئے قال المغیرہ مغیرہ کہتے ہیں اکبل تم آؤ تو میں بھی آپ کے ساتھ آیا آپ آئے تو میں بھی آپ کے ساتھ آیا حسقدم قد عبدالرحمٰن بن اعوفن حتیٰ کہ ہم لوگوں کو پاتے ہیں کیا کس حالت میں پاتے ہیں لوگوں کو ہم پاتے ہیں کہ وہ عبد الرحمن بن اوف کو آگے بڑھا چکے ہیں آگے کر چکے ہیں آگے کہاں مسلّہ امامت پہ یعنی کہ نبی علی صلاۃ اسلام جو امام ہیں وہ لیٹ ہوئے تو عبد الرحمن بن اوف کو انہوں نے مسلح امامت پہ کھڑا کر دی یہاں تک ہم لوگوں کو پاتے ہیں کہ وہ عبد بن اوف کو آگے کر چکے ہیں کیوں تاکہ ان کو نماز پڑھائیں فصل الحم تو انہوں نے ان کو نماز پڑھائی ان کو نماز پڑھانی شروع کر دی ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدرکات نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رقطوں میں سے ایک رکت پا لی یہ کس نماز کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے نماز فجر کے بارے میں فص مع اللہ معنا سطل آخرہ تو آپ نے لوگوں کے ساتھ آخری رکت ادا کی فلم تو جب سلام پھیرا عبد الرحمٰن ابن اوفن عبد الرحمن بن نے قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ سات کھڑے ہو گئے کیوں یم السلاۃ آپ اپنی نماز کو مکمل کرنے لگے کیونکہ آپ کی کرکت رہ گئی تھی افز آدا علی تو اس چیز نے مسلمانوں کو گبراہٹ میں ڈال دیا خوف زدہ کر دیا کہ یعنی جب انہوں نے سلام پھر کے دیکھا کہ نبی علی سلاسلام نماز سے ایک رکت رہ گئے اور آپ پہنچ گئے تھے اور بطور مقتدی نماز پڑھی ہے آپ تو امام ہیں پوری امت کے امام ہیں قیامت تک کے لیے امام ہیں تو آپ نے عبد الرحمان بن عوف کی امامت میں ایک رکت پڑی ہے ہم نے امام کو مقتدی بنا دیا ہے نبی علی سلاۃسلام کو تو اس چیز نے لوگوں کو کیا کر دیا پریشان کر دیا پریشان ہو گیا کہ ہم نبی علیہ سلاۃ اسلام سے آگے کیوں نکلے فخ ترو تو انہوں نے سبحان اللہ کسرت سے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگے ہم کیا کر بیٹھے ہیں فخ سرو انہوں نے کسرت سے کیا کہی تسبیح کہی فلم قدم نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم وسلاۃ تو جب نبی صلی اللّہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کر لی اقبل علیہم تو آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے کن کی طرف صحابہ کے نام کی طرف ثم قال پھر آپ نے کہا احسن تم تم نے اچھا کیا ہے صحابہ کے پریشان بیٹھے تھے کہ ہم کیا غلطی کر بیٹھے تو آپ نے ان کو تسلی دی ان کی گبراہٹ دور کی ان کا خوف دور کیا آپ نے کیا کہا تم تم نے اچھا کیا ہے او اوقال یا آپ نے کہا قد اسب تحقیق تم نے درست کام کیا ہے تم نے جو کیا ہے کیا کیا, کیا ہے درست کیا ہے تم نے ٹھیک کیا ہے یگ بھی آپ ان کی ستائش کرنے لگے آپ ان کی ستائش کرنے لگے ان کی ان کی ستائش کرنے لگے انسلسل علی وقت یا اس بات پہ کہ انہوں نے نماز, اپنے نماز انہوں نے نماز نماز کے وقت پہ ادا کی ہے تو اس سے کیا پتا چلا کہ اگر امام لیٹ ہو اور معلوم نہ ہو کہ کتنے لیٹ ہیں ایک ہے کہ ایک منٹ لیٹ ہو گئے دو منٹ لیٹ ہو گئے تین منٹ لیٹ ہو گئے وہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جب نبی علی صلاحت اپنے حجرے میں ہوتے تھے اور عشا کی نماز میں آپ بہت زیادہ لیٹ ہوتے تھے تو سادہ اکرام انتظار کرتے تھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی اور کو آگے کیا ہو چلو جی ہم نماز پڑھ لیں بلکہ ایک بار اتنے لیٹ ہو گئے آپ لیٹ نہیں ہوئے کیونکہ عشاء کی نماز لیٹ پڑھنا افضل ہے یہ ہے مطلب اس کا تو جناب عمر فاروق نے نبی علیہ اللہۃسلام کو آواز دیکھ کر کہا اللہ کے رسول علیہ السلام بچے بھی سونا شروع ہو گئے عورتیں بھی سونا شروع ہو گئیں ان کی جو مسجد میں نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں تو نبی علیہ اللہ سلام آئے اور آپ نے ہی نماز پڑھائی لیکن یہاں پہ یہ تھا کہ آپ باہر نکل گئے تھے تو معلوم نہیں ہے کہ کب آئیں گے اور فجر کی نماز کا وقت ہے محدود وقت ہے تو صحابہ کرام نے پھر کیا کیا عبد بن عوف کو مصل امامت نے کھڑا کیا اور نماز پڑھ لی تو اس سے پتہ چلا کہ آج کل کی کسی مسجد میں اگر امام صاحب لیٹ ہیں اور انتظار کرنا ممکن نہیں ہے اور انتظار بڑھ رہا ہے اور لوگوں نے نکلنا ہے اپنی کسی حاجت مجبوری کی وجہ سے تو کسی اور کو امام بنا کر نماز ادا کی جا سکتی ہے اس کے بعد باب نمبر چھ باب الامام یخ الطین یہ باب ہے اس بارے میں کہ امام یخر نکل جائے لہ کسی وجہ سے کسی سبب سے امام موجود ہے نماز ہونے لگی ہے تو امام نکل جائے کسی وجہ سے کیا یہ درست ہے اور اس موقع پہ کیا کریں گے اس بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر پانچ سو سولہ فائیو ون سکس قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابی حرئی رضی اللہ عنہ قال جناب ابو حریرا رضی اللہ سرویت وہ کہتے ہیں قیمت الصفوف قیامہ نماز کی اقامت کہہ دی گئی نماز کی اقامت کہہ دی گئی وعدلت الصفوف اور صفے ٹھیک کر دی گئیں برابر کر دی گئیں قیام اس حال میں کہ صف کے لوگ کھڑے تھے ان کے لوگ کھڑے ہیں اور صفیں بنا دی گئی ہیں اقامت کہہ دی گئی ہے فخراج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ اللاۃ ہم ہماری طرف نکلے کہاں سے گھر سے حجرے سے حجرے سے آپ نکلے فلم قام فی مص جب آپ کھڑے ہوئے فیم صح نے اپنی نماز کی جگہ پہ جہاں پہ کھڑے ہو کے آپ طور امام نماز پڑھایا کرتے تھے جب آپ کھڑے ہوئے اپنی جائے نماز میں جائے نماز سے مراد کیا ہے نماز کی جگہ تو زاکارہ آپ کو یاد آیا کہ ان نہ جنوبن کہ آپ جنابت کی حالت میں ہیں اس کا مطلب ہے پہلے آپ کو یاد نہیں تھا ورنہ آپ اس حالت میں مسجد میں داخل نہ ہوتے نماز پڑھانے کے لیے اس حالت میں نہ آتے تو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے اور پتہ چلا کہ آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ سب سے مقدس سب سے محترم ہونے کے باوجود بشر تھے اور یہی آپ کا کمال ہے کہ آپ بشر تھے بشر ہو کر وہ کارنامے سر انجام دیے جن پہ آج دنیا فخر کرتی ہے جن کارناموں کی نظیر پیش کرنا ممکن نہیں ہے تو آپ کو یاد آیا کہ ان جنب ان کے آپ کیا ہیں جنابت کی آرت میں فقال لنا تو آپ نے ہم سے کہا مکان اپنی جگہ پہ رہو یعنی کہ ادھر ہی رہو یعنی کہ میرا انتظار کرو اپنی جگہ پہ رہو جانا نہیں ہے میں آ رہا ہوں مطلب یہ اس بات کا ثم مہاراجا پھر آپ واپس آئے واپس کدھر آئے نہیں واپس پھر آپ واپس گئے آئے میں ہاں گا پھر پھر پھر کی طرف تو آپ نے کیا. پھر ہماری طرف کیا ہماری نکل کر آئے. یعنی کہ پھر آپ طرف سے شریف لے کر سے لے اس حال کے کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے ٹپک رہے تھے تو آپ نے اللہ اکبر کہا فصل لئی تو ہم نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی بڑی عظیم حدیث ہے اس میں بہت سے مسائل ہیں ایک تو یہ ہے کہ سب بندی کا اہتمام باقاعدہ طور پہ ہوتا تھا نبی علی اصلاۃ اسلام کے زمانے میں اور صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی اور یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ السلاط والسلام بشر تھے تمام انسانوں میں سب سے افضل ہونے کے باوجود اور آپ دنیاوی امور بھول جایا کرتے تھے البتہ دین کے معاملے میں آپ معصوم تھے لیکن دنیاوی معاملہ بھول جانا اور بھول جانا کوئی گناہ نہیں ہے تو آپ یعنی کہ کبھی کوئی چیز بھول بھی جاتے تھے یہاں بھول گیا کہ آپ جنابت کی حالت میں ہیں آپ ایسے ہی چلے آئے نماز پڑھانے کے لیے تو پھر آپ کو یاد آیا کہ آپ تو جنابت کی آتمی ہے آپ اقامت ہو چکی ہے اقامت تو آپ گئے ہیں غسل کیا ہے بلکہ مسجد سے نکل گئے ہیں گئے ہیں اپنے گھر میں داخل ہوئے غسل کیا ہے واپس آئے ہیں تو پھر آپ نے کیا کہا ہے اللہ اکبر تقویر تحریمہ یعنی اقامت دوبارہ نہیں کہی گئی تو پتہ چلا اقامت ہو جائے اور اس کے بعد کسی وجہ سے اے کوئی فاصلہ قائم ہو جائے کچھ دیر ہو جائے تو دوبارہ اکامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی علی اسلام کے زمانے میں ایک دفعہ اکامت کہہ دی گئی پھر ایک آدمی نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا گفتگو کرنے کے لیے آپ کو مسجد کے کونے ملے گیا آپ اس کی گفتگو سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے, سنتے رہے، یہاں تاکہ لوگ تھک گئے پھر آپ واپس آئے تو نئی اکامت کے بغیر آپ نے نماز پڑھائی اس کے علاوہ یہاں پہ ایک مسئلہ اور بیان کرنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ اقامت کہہ دی گئی تھی اور اللہ اکبر نہیں ہوا تو آپ کو یاد آیا آپ چلے گئے اور آپ نے غسل کیا اور پھر واپس آ کے لوگوں کو نماز پڑھائی مصر نبوی کا واقعہ ہے شیخ علی بن عبد الرحمن الحدیفی حافظ اللّہ مصر نبوی کے سب سے سینئر امام وہ نماز پڑھانے لگے ہیں بلکہ اللہ اکبر کہہ دیا ہے پھر اچانک وہ کہتے ہیں ان تدرودیقاہ کہ ایک منٹ انتظار کرو کیا کہہ رہے ہیں ایک منٹ پھر وہ شیخ صاحب مسجد سے نکلے ہیں اور پھر واپس آئے ہیں اور پھر دوبارہ سے نماز کا آغاز کیا گیا ہے کسی صاحب نے اس موضوع پہ کلپ بنایا ہے اور بنانے والے کی آواز سے لگتا ہے کہ جیسے وہ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہوں کلپ میں کیا کہتے ہیں کہ نجدیوں کی اور وہابیوں کی نجدیوں اور وہابیوں کی بے ادبی یہ بے ادب ہیں اللہ کے یہ بے ادب ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یہ بے ادب ہیں نماز کے مثال پھر کیا اس کی پھر کئی مثالیں پیش کی گئی ہیں ایک مثال جو نماز کی پیش کی گئی ہے وہ یہ اور اس میں وہ صاحب کلپ بنانے والے وہ کلپ ویڈیو کے ساتھ ہے اس میں انہوں نے وہ ویڈیو بھی لی ہے مصر نبوی کی اب ویڈیو زیر ہے وہ تو یعنی کہ یہ ویڈیو کے شیخ علی عبدالرحمان حضیفی اعلان کر رہے ہیں کہ ان تدرودکی کا اور پھر جا رہے ہیں یہ ویڈیو زہر ہے کہ نبوی ہی کی لی گئی ہے اب اتنا سا حصہ تو زہر ہے وہ اصلی رہے گا لیکن اپنی اردو میں وہ فراڈ کر رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں پبلک کو پبلک کو تو اب بھی آتی نہیں وہ کیا کہتے ہیں دیکھو یہ نماز شروع ہو گئی ہے اور اب اس امام کا فون آ گیا ہے کیا آ گیا ہے فون اور یہ امام کہہ رہا ہے میں فون سننے کے لیے جا رہا ہوں فون کو نماز پہ اہمیت دی گئی ہے فوکیت دی گئی ہے فون سننے کے بعد پھر نماز پڑھی گئی ہے یعنی کہ فون کی خاطر نماز توڑ دی گئی ہے یعنی کہ دیکھیں کتنا بڑا الزام کتنی بڑی تہمت اللہ کے ایک ولی پہ ویسے تو نام لے کر ہم کسی کو بھی ولی نہیں کہتے سوائے ان کے جن کے ولی ہونے کی گارنٹی نبی علی علیہ سات وسلام نے دی ہے لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ولی لگتے ہیں اور شیخ علی عبدالمان الجیفی ولی لگتے ہیں حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے اس اللہ کے نیک بندے پہ جس کو اللہ نے مس نبی کا امام بنایا ایک عرصے سے وہ امامت کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں بلکہ انہوں نے مس حرام میں بھی امامت کروائی ہے دونوں حرم کے امام ہیں ان کے اوپر اتنی بڑی اتنی بڑی تہمت اتنا بڑا الزام اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ وہ کلپ سنیں گے یو پہ موجود ہے تلاش کر لیں تو جب سنیں گے تو عربی میں صاف صاف سنائی دے رہا دقیقہ کہ ایک منٹ انتظار کرو لیکن وہ ترجمہ پھر بعد میں غلط کرتے ہیں کہ یہ کہہ رہے میرا فون آیا میں فون سننے کے لیے جا رہا ہوں یہاں پہ اب سوال یہ ہے یہ تو میں نے وعدے کر دیا اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے بھائیوں نبی علی السلاط وسلام جو سب سے افضل انسان ان کو معاف نہیں کیا گیا کسی نے مینٹل کہا کسی نے شاعر کہا کسی نے کائن کہا کسی نے کہا انما نما بشر کہ جو کلام یہ پڑھتا ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے وہ کسی انسان نے اس کو سکھایا ہے جب نبی علی اللہ ان لوگوں کے پروپیگنڈے سے نہیں بچ سکے تو شیخ علی عبدالرحمن حذیفی تو نبی نہیں ہے اور ایسی تومتے سعودی عرب کے علماء کے نام پہ بار بار لگائی جاتی ہیں مثال کے طور پہ کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جو توحید کے امام ہیں جن کی وجہ سے توحید دنیا میں نئے سرے سے زندہ ہوئی خصوصاً مکہ مدینہ کے دائیں بائیں جو علاقے تھے جہاں پہ شرک کے اڈے قائم ہو چکے تھے محمد بن عبد الوہاب امام محمد عبد رحمہ اللہ کی محنت ہے شر کو ختم کرنے میں اور انہوں نے اعلی سعود کے بڑوں کے ساتھ معاہدہ کیا اور پھر وہاں پہ شریعت کیم کی گئی اللہ کی حدود کیم کی گئی اور آپ نے دیکھا کہ جس انداز سے شریعت سعودی عرب میں نافذ کی گئی پوری دنیا میں کہیں نافذ نہیں تھی ایک ہی ملک تھا جہاں پہ شریعت نافذ تھی لیکن پروپگنڈا آپ دیکھیں کیا پروپگنڈا کرتے ہیں کہ جناب ترکی حکومت کیم تھی خلافت عثمانیہ ترکیوں کی خلافت قائم تھی پوری دنیا میں اور انہوں نے اس کو ختم کیا ہے کنہوں نے یہ آل سعود نے اور محمد بن عبد الحاق اللہ نے جب مکہ مدینہ پہ ان لوگوں کا قبضہ تب ہوا ہے جب خلافت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی ترکی خود ہی اسے ختم کرنے کا اعلان کر چکے تھے تو ایسے پرپگنڈا سے متاثر نہیں ہونا چاہیے یہ ہمیشہ سے اہل توحید کے خلاف ہوتا ہے حق والوں کے خلاف ہوتا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اقامت کہہ دی گئی امام نے اللہ اکبر کہہ دیا اور اس کے بعد اسے یاد آ جائے کہ میرے اوپر غسل واجب ہے یا میں نے وضو نہیں کیا یا میرا وضو ٹوٹ گیا ہے تو وہ کیا کرے گا وہی وہ وہ کچھ کرے گا جو شیخ علی ابد المان حزیفی نے کیا ہے ان کو یاد آیا ہوگا کہ میرا وضو نہیں ہے پہلے سمجھ رہے ہوں گے کہ میں با وزو ہوں پھر یاد آیا ہوگا کہ نہیں میں نے ٹوٹ گیا ہوگا تو وہ گئے ہیں جلدی سے وضو کر کے آئے ہیں یہ ان کا تکوا ہے یہ ان کی پرہیزگاری ہے کہ ان کو بھی پتا تھا کہ مس نبی میں ایک دنیا میرے پیچھے کھڑی ہے کیمرہ میرے اوپر ہے پوری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے اگر کوئی ایسا آدمی ہوتا جس کا ایمان کمزور ہوتا جو تقوا اور پرہیزگاری میں اتنے اعلیٰ درجے پہ نہ ہوتا وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں اب نماز ایسے ہی پڑھا دیتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا بجائے اس کے کہ اس ویڈیو کو لوگوں کے سامنے رکھا جاتا کہ شیخ دیکھو کتنے متقی پرہیزگار ہیں الٹا انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی نبی علیہ اشلا تو سے ثابت ہے کہ اقامت کہہ دی گئی اور اللہ اکبر کہہ دیا گیا اس کے بعد آپ کو یاد آیا کہ آپ کے غسل واجب ہے تو آپ گئے غسل کر کے آئے اور لوگوں سے کہا کہ اپنی جگہ پہ رہو اور غسل کر کے واپس آئے اور پھر لوگوں کو نماز پڑھائی تو یہ چیز نبی علیہ سات اسلام سے ثابت ہے تو جب ایسا واقعہ نبی علیہ سات اسلام سے ہو چکا ہے تو شیخ علی عبدالرحمان زیفی سے ہو گیا تو پھر کیا ہوا اور شیخ علی تو وضو کر کے آئے ہیں نبی علی اسلام غسل کر کے آئے ہیں نبی علی سات اسلام کا یہ واقعہ اگر کسی بھائی نے دیکھنا ہو تحقیق کرنی ہو تو ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار دو سو بیس ون ٹو ٹو زیرو اور اس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن درجے کی قرار دیا ہے بلکہ امام احمد اپنی مصنف میں یہ واقعہ لے کر آئے ہیں جناب ابو بکر صحابی ابو بکرہ صحابی کی روایت سے امام ابن مادہ لے کر آئے ہیں جناب ابو ہلیرا صحابی وہاں پہ بیان کرتے ہیں امام احمد لے کر آئے ہیں وہاں پہ ابو بکرہ بیان کرتے ہیں تو ایسا نبی علیہ صلام کے ساتھ ہوا ہے اور اس ادیض سے ایک اور مسئلہ بھی بیان کرنا چاہوں گا پاک و ہند کے لوگوں سے آپ پوچھیں اردو اسپیکنگ لوگوں سے آپ پوچھیں کہ اگر کسی آدمی پہ غسل واجب ہو جائے اور وہ مسجد میں سویا ہوا ہو اب وہ مسجد سے باہر کیسے نکلے یا اس کے اوپر غسل واجب تھا وہ بھول گیا تھا مسجد کے درمیان میں پہنچا تو اسے یاد آیا میرے اوپر غسل واجب ہے تو اب وہ مسجد سے کیسے نکلے حالت جنابت میں تو عجیب و غریب آپ کو کہانیاں ملیں گی عجیب و غریب باتیں ملیں گی کوئی کہے گا جناب باہر کے لوگ چارپائی لے کر آئیں باہر کے لوگ نہیں یعنی کہ دیگر لوگ جو ہیں وہ باہر سے چارپائی لے کر آئے اور چارپائی پہ اس کو بٹھایا جائے اور پھر باہر اس کو لے جایا جائے, جائے کوئی کہے گا کہ یہ ادنی تیمم کرے تیمم کر کے اب مسجد سے نکلے تو یہ حدیث آپ غور کر لیں کہ نبی علی السلام کو جب یاد آیا کہ میرے اوپر گسل واجب ہے میں حالت جنابت میں ہوں تو آپ پھر کیسے گئے کیا صحابہ کے سے کہا کہ مجھے اٹھا لو میرے پاؤں مسجد میں نہیں لگنے چاہیے یا کہا کہ میرے لیے چارپائی لے کر آؤ چارپائی کے اوپر بٹھا کر مجھے لے کر جاؤ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا آپ چل کر گئے ہیں اب ہم آتے ہیں باب نمبر سات کی طرف باب کیا باب امامت المفتون والمبتدع والعبد یہ باب ہے کسی فتنے والے شخص کی امامت کے بارے میں ایسا آدمی جو فتنہ بپا کرتا ہے اس کی امامت اس کے پیچھے نماز پڑھنا ول مبتد کسی بیت کی امامت میں نماز پڑھنا ول ابدی اور کسی غلام کی امامت میں نماز پڑھنا حدیث نمبر پانچ سو سترہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج کرنے والے امام کا نام کیا امام امام بخاری ان ابھی ہو رہی رہتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو ہرا رضی اللہ روایت ہے کہ بشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام تم نماز پڑھائیں گے امام تم نماز پڑھائیں گے یعنی کہ ایسے امام آئیں گے حکمران ایسے آئیں گے کہ وہ تمہیں نماز پڑھائیں گے ف ان بس اگر وہ ٹھیک طریقے سے نماز پڑھائیں فلا تو تمہیں کیا ملے گا اجر و ثواب ملے گا تو تمہارے لیے ہے کیا اجر و ثواب تو تمہارے لیے اجر و ثواب کس چیز کا نماز کا اور بخاری کے کچھ نسخوں میں ہے ولہ ہوں فلاکم کہ تمہارے لیے بھی ثواب ہے ولہم اور ان کے لیے بھی ثواب ہے کیونکہ انہوں نے درست طریقے سے نماز پڑھائی ہے ٹائم پہ نماز پڑھائی ہے و ان اور اگر وہ غلطی کریں اگر وہ غلطی کا ارتقاب کریں فلاکم تو تمہارے لیے ثواب ہے و اور ان پہ کیا ہے ان پہ گناہ ہے ان پہ کیا ہے گناہ ہے یعنی کہ تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لو مطلب یہ ہوا کہ تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا ان حکمرانوں کے پیچھے تمہاری نماز ہو جائے گی تمہیں درست ملے گا اور جو انہوں نے غلط کام کیے ہیں ان کا گناہ انہیں ملے گا تمہیں نہیں ملے گا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری احادیث سے اس کی ایک مثال سمجھ میں آتی ہے غلطی کی مثال آپ نے کہا تھا کہ ایسے حکمران آئیں گے جو نماز کو لیٹ کریں گے نماز کو کیا کریں گے لیٹ کریں گے تو صحابہ کے نے پوچھا تھا آپ سے کہ اس موقع پہ ہم کیا کریں فرمایا تم وقت پہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لینا پھر مسجد میں جاؤ تو ان کے ساتھ بھی نماز پڑھ لینا تو ایسے اماموں کے ساتھ پھر نماز پڑھی جا سکتی ہے اور اس غلطی کا گناہ انہیں ملے گا جو پیچھے نماز پڑھیں گے ان کی نماز ٹھیک ہو. اچھا تذکرہ کس کس کا ہوا ہے فتنے والی امام فتنہ پرور امام کا اور بتتی کا اور غلام کا تو فتنے کی ایک مثال یہ ہے امام بخاری وید کرتے ہیں کہ جناب عثمان بن عفان کے خلاف جنہوں نے فتنہ اٹھایا فتنہ پیدا کیا انہوں نے جناب عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا ان کو تو گھر سے نکل نہیں دیتے تھے پھر مسجد میں نماز کون پڑھاتے تھے یہیں فتنہ بپا کرنے والے لوگ فتنہ پیدا کرنے والے لوگ تو لوگوں نے جناب عثمان سے پوچھا کہ ہم کیا کریں آپ کو یہ گھر سے نکلنے نہیں دیتے اب خود یہ نماز پڑھا رہے ہیں تو ہم ان کی امامت میں نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں جناب عثمان نے کہا تھا کہ نماز ایک اچھا کام ہے تو جب کوئی لوگ اچھا کام کریں تو تم یہ اچھا کام ان کے ساتھ کرو اور اگر لوگ غلط کام کریں تم ان کے ساتھ غلط کام نہ کرو تو جناب عثمان نے صحابہ کرام کو تعبیم کو ان فتنہ پیدا کرنے والوں کی امامت میں نماز پڑھنے کی اجازت دی تو اس سے پتہ چلا کہ وقت کے حکمران کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی اس کی اطاعت کی جائے گی چاہے وہ فاسق ہو چاہے وہ فاجر ہو اس کے خلاف بغاوت نہیں کی جائے گی البتہ اس کا غلط آرڈر نہیں مانا جائے گا وہ ایک دل میں دس آرڈر جاری کرتا ہے دس میں سے پانچ آرڈر اس کے شریعت کے خلاف ہے پانچ آرڈر شریعت کے خلاف نہیں ہے تو جو پانچ آرڈر شریعت کے خلاف نہیں ہیں وہ مانے جائیں گے یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ اس نے پانچ غلط آرڈر جاری کیے ہیں باقی پانچ بھی ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ہمیں حکمرانوں کی اطاعت کا اور ان کی بات ماننے کا حکم دیا گیا ہے جب کہ حکمران مسلمان ہوں کلمہ پڑھنے والے ہیں بظاہر مسلمان ہیں ان کی اطاعت کی جائے گی ان کی بات مانی جائے گی اور بتتی امام کی بھی یہی صورت ہے یعنی کہ کافر نہ ہو کفر و شرک کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو بتوں کا ارتکاب کرنے والا امام ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی اس کے پیچھے نماز پڑھنی پڑ جائے تو نماز ہو جائے گی خصوصاً جب کہ وہ کیا ہو حکمران ہو اگر حکمران نہیں ہے اور بتتی امام ہے تو پھر آپ اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں جو بتّی نہیں ہے لیکن اگر کبھی بتتی کے پیچھے نماز پڑھنی پڑ گئی تو انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو معمول بنا لینا یہ مناسب نہیں ہے اور پھر کہہ رہا ہوں یہاں بتتی امام کی بات ہو رہی ہے اس امام کی بات نہیں ہو رہی جو کفرو شر کا ارتکاب کرنے والا ہے مثال کے طور پہ ایک امام صاف صاف کیا کہتا ہے یا علی مدد یا رسول اللہ مدد اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیط اسلام اس حاضر ناظر ہیں وہ قبروں کو سجدہ کرنے کا قائل ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ قبروں میں جو بزرگ ہیں مشکل کشاہ ہیں حادت روا ہیں وہ اسے اعظم ہیں تو ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی ول اب اور غلام کے پیچھے بھی نماز پڑھی جائے گی اگر امام غلام ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز ہے کیونکہ نبی علیہ الزات و کی ایک اور حدیث ہے اس میں آپ فرماتے ہیں اپنے حکمران کی بات توجہ سے سنو اور اس کی بات مانو اس کا آرڈر مانو اگرچہ وہ کون ہو حبشی ہو جس کا سر منقع کتنا ہو حبشی ہو یا ان کے غلام ہو حبشی ہو تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھی جائے گی تو مقتدی جو ہیں ان کی نماز ہو جائے گی چاہے امام کسی غلطی کا ارتقاب کرنے والا ہو مثال کے طور پہ ایک امام ہے جس نے نماز پڑھائی جبکہ اس کے کپڑے پلیت تھے مقتدیوں کو نماز کے بعد پتہ چلا تو مقتدیوں کی نماز ٹھیک ہے جب جہاں تک تعلق ہے امام کا تو امام کی نماز ٹھیک ہوگی اگر اس کو معلوم نہ ہو کہ میرے کپڑے پلیت تھے اگر اس کو معلوم تھا کپڑے پلید ہیں جان بوجھ کر کپڑوں میں نماز پڑھی ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی ایسے ہی ایک امام ہے اسے نماز پڑھانے کے بعد یاد آیا کہ میرا تو وضو ٹوٹ گیا تھا یا میرے اوپر تو غسل واجب تھا لیکن یاد کب آیا نماز, نماز کے بعد تو مقتدیوں کی نماز ٹھیک ہے اس امام کو غسل کر کے دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی لیکن اگر وہ امام پہلے ہی بتا دے کہ بھائی میرے اوپر غسل واجب ہے میں جنابت کے ہاتھ میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوں تو پھر مفتز کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اور پڑھیں گے تو ان کی بھی نماز ٹھیک نہیں ہوگی یہیں پہ ایک, ایک دو مسئلے اور حل کر لیتے ہیں اندے کے پیچھے نماز ہو جائے گی بالکل ہو جائے گی یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ کئی علماء کرام یہ سمتے ہیں کہ اندے امام کے پیچھے نماز مکرو ہے یہ درست نہیں ہے نبی علی السلام جب مدینہ سے کہیں جاتے تھے تو کئی دفعہ عبداللہ ابن امی مکتوم کو جو نبینا صاحب تھے خلیفہ مقرر کر کے جاتے تھے وہ آپ کے مسلح امامت پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے اور یہ حدیث نہ بھی ہو تب بھی ہم ان لوگوں سے مطالبہ کریں گے جو کہتے ہیں کہ نبینا امام کے پیچھے نماز مکروہ ہے بھی مکروہ ہونے کی دلیل کیا ہے کس وجہ سے تم مکروہ کہہ رہے ہو کس عد کے مطابق کس حدیث کے مطابق اس کے علاوہ اب مسئلہ ایک اور بھی طے کر لیتی ہیں ایک بچے کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ زنا سے پیدا ہوا ہے تو کیا اس کی امامت نماز ہو جائے گی بالکل ہو جائے گی اس کا کیا قصور ہے ایسے ہی ایک امام وہ ہے جو ہجڑا ہے ہجڑا یعنی کہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے جس کو عربی میں کیا کہتے ہیں مخنس اردو میں کیا کہتے ہیں ہجڑا اور آج کل کیا کہتے ہیں تیسری جنس تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز ہوگی بالکل ہوگی اگر وہ وہ غلط حرکتیں نہیں کرتا اور وہ نماز پڑھاتا ہے تو وہ انسان ہے اس کا ایک احترام ہے اس کی توہین کرنا اسے تنگ کرنا اسے تکلیف کرنا دینا اس کا مذاق اڑانا جائز نہیں ہے اور افسوس سے کہنا پڑتا آج کے مسلمان اسلام کو بدنام کرتے ہیں اور پھر سوال بھی کرتے ہیں جی اسلام نے تیسری جنس کو کیا حقوق دیے ہیں بھائی تیسری جنس اسلام میں الگ سے ہے ہی نہیں یہ تم نے بنائی ہوئی ہے جس کو تم تیسری جنس کہتے ہو ہجڑا کہتے ہو وہ اپنی نشانیوں اور علامات کے لحاظ سے یا مردوں کے قریب ہوگا تو اسے مردوں میں شمار کریں گے اس کے لیے شریعت کے وہ حکام ہوں گے جو مردوں والے ہیں اس پہ واجب ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے اس پہ واجب ہے کہ داڑھی رکھے اور عورتوں کو چاہیے کہ اسے پردہ کریں اور اگر اس کی نشانیاں اور اس کی علامات عورتوں سے قریب ہیں تو اسے عورتوں میں سے شمار کریں گے پھر اس پہ واجب ہے کہ مردوں سے پردہ کرے گھر میں رہے اس کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے اور مسجد میں آ کر مسجدوں کی جانب عورتوں کی جانب نماعت پڑھنا اس کے لیے جائز ہے لیکن ایسے لوگوں کو افسوس سے کہنا پڑتا ہے گھروں سے نکال دیا جاتا ہے والدین اسے گھروں سے نکال کے اس پہ ظلم کرتی ہیں وراثت سے محروم کر دیتی ہیں یہ سب جائز نہیں ہے یہ ظلم ہے اس کے اوپر اور باہر نکل کے اگر وہ گناہوں کا عادی بن گیا تو اس میں اس کا بھی حصہ ہوگا جس ظالم باپ نے اس کو گھر سے نکال دیا اور اس کی تربیت نہیں کی اور اس کو کسی اچھی جگہ تعلیم کے لیے نہیں بھیجا آپ کو دنیا کے سامنے زہر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تیسری جنس میں سے ہے آپ اس کو عام مرد باور کرائیں اور اس کو تعلیم دیں کسی دینی ادارے میں بھیجیں اسے عالم دین بنائیں وہ دین کا کام کرے وہ کہیں امام بنے کہیں خطیب بنے اس کو سارے وہ حقوق دیے جائیں گے جو باقی مردوں کے ہیں اور اگر اس کی علامات اور نشانیاں عورتوں کے قریب ہیں تو اسے عورتوں والے سارے حقوق دیے جائیں گے اب نشانیوں کے لحاظ سے تو نشانیاں آپ سب جانتے ہیں مردوں کی کون سی ہوتی ہیں عورتوں کی کون سی ہوتی ہیں میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا یہ باتیں دیگر کتوں میں پڑھی جا سکتی ہیں اللہ تعالی ہمیں یہ مسائل سمنے کی توفیق دے اب ہم بڑھتے ہیں الفصل ثانی کی طرف الفصل ثانی دوسری فصل یہ کیا سلاد الجما آ جماعت کی نماز کے بارے میں با جماعت نماز کے بارے میں باب نمبر ایک وجوب السلط جما یہ باب ہے با جماعت نماز کے واجب ہونے کے بارے میں یعنی کہ یہاں پہ بتایا جائے گا بعد جماعت نماز نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مردوں پہ واجب ہے حدیث نمبر پانچ سو اٹھارہ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق کس, کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ابی ہی رہتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو ہرا رضی اللہ ترن سے روایت ہے بشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولدی نفسی بی عدی اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تو قسم کس کی اٹھائی جا رہی ہے اللہ رب العزت کی نبی علیہ سعد اسلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میری جان کی قسم آپ کہہ رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ کی قسم اٹھائی ہے اللہ کی نسبت اپنی طرف کر کے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے میری جان کی قسم میری کملی کی قسم میرے چہرے انور کی قسم میری زلفوں کی قسم میرے ہاتھوں کی قسم میرے نالین کی قسم میری عزت کی قسم نہیں یہ تمام چیزیں کیا ہے مخلوقات ہیں نبی علی سات اسلام اگرچہ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں لیکن ہیں مخلوق ہیں بشر تو قسم جب بھی اٹھائی جائے گی اللہ تعالیٰ کی یا اللہ کے ناموں کی یا اللہ کی صفات کی اور یہ مسئلہ ہم نہیں بیان کر رہے ہیں مسئلہ نبی علیہ السلم ہم نے بیان کیا ہے تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لقد حمم اچھا یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ الفاظ آپ نے کب کہے تھے مسلم شریف کی حدیث میں وضاحت آتی ہے کہ آپ نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ نماز میں موجود نہیں ہیں جماعت میں نماز انہوں نے ادا نہیں کی اس موقع پہ آپ نے الفاظ ادا کیے تھے اس زاد کی قسم جس کے آپ میں میری جان ہے لقد حمم تو البتہ تحقیق میں نے پختہ ارادہ کیا ان عامرا بحاتہ بن اس بات کا کہ میں حکم دوں بحاطہ بن لکڑیاں جمع کرنے کا ہتب لکڑیوں کو کہتے ہیں فیوح تو انہیں جمع کیا جائے کہ نہیں لکڑیوں کو سما آمرسلاتی پھر میں نماز کا حکم دوں فیو عد تو نماز کے لیے اذان دی جائے سما آمرد پھر میں ایک آدمی کو حکم دوں فی امناس وہ لوگوں کا امام بنے ان کی امامت کرائے سما اخالف الار پھر میں جاؤں مردوں کی طرف پھر میں جاؤں کون سے مردوں کی طرف جو مسجد میں نہیں ہے جو گھروں میں ہے جو نماز کے لیے نہیں آئے پھر میں مردوں کی طرف جاؤں فو ہر کام تو میں ان سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نماز مردوں پہ واجب ہے کہاں پہ ادا کریں مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں گھر میں نمازیں پڑھنا یہ جائز نہیں ہے الا یہ کہ کوئی شریک مجبوری ہو مثال کے طور پہ کوئی آدمی مریض ہے مسجد میں جانے کی طاقت نہیں رکھتا ورنہ مردوں پہ واجب ہے کہ پانچ وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ کہاں ادا کریں مسجد میں ادا کریں جماعت کے ساتھ ادا کریں اور معاملہ اتنا شدید ہے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں ذرا غور کیجیے آپ کئی علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے افضل ہے اور کئی کا موقف یہ ہے کہ واجب ہے لیکن سب پہ واجب نہیں ہے فرض کفایا ہے چند لوگ اگر یہ فریدا ادا کر لیں مسجد کو آباد کریں وہاں پہ آ کے نماز پڑھیں تو باقی چاہے گھروں میں پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ایک موقف کیا ہو گیا کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا کیا ہے افضل ہے سنت ہے ضروری نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ ضروری ہے لیکن سب پہ ضروری نہیں ہے فرض کفایا ہے چند لوگ یہ فریضہ ادا کر لیں تو باقی لوگوں پہ فرض نہیں رہے گا اور اگر کوئی بھی نہ آئے تو پھر سب گنہ ہوں گے فرض ہے کہ اور تیسرا موقف یہ ہے کہ یہ فرض ہے واجب ہے اور واجب کس پہ ہر مرد پہ اللہ یہ کہ کسی مرد کا عذر ہو شری مجبوری ہو اور یہ آخری موقف ٹھیک ہے جیسا کہ آپ کو پتا چلے گا ان احادیث سے جو ابھی آپ پڑھنے ہیں تو دیکھیے اگر مسجد میں نماز ادا کرنا افضل ہوتا جماعت کے ساتھ واجب نہ ہوتا تو پھر آپ آگ لگانے کی دھمکی کیوں دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو مسجد میں انعماد پڑھنے کے لیے نہیں آئے اگر یہ فرض کفایا ہوتا کچھ لوگ ادا کر لیں تو کافی ہے تو نبی علیہ السلام تو مسجد میں تھے بطور امام اور چند لوگ کیا بہت زیادہ لوگ تھے تو اگر چند لوگ نہیں آئے تو فرض کفایا تو ادا ہو چکا پھر آپ کیوں دھمکی دے رہے ہیں آگ لگانے کی تو پتا چلا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا کیا ہے واجب ہے ہر مرد پہ سوائے اس کے جس کی کوئی مجبوری ہو تو آپ کیا کہہ رہے ہیں پھر الفاظ سن لیں لقد حمم البتہ تحقیق میں نے قصد کیا ارادہ کیا پختہ اعظم کیا العام رب حتا بن کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں فیوہ تو ان لکڑیوں کو جمع کیا جائے سم عام رب الصلاح پھر میں نماز کے بارے میں حکم دوں کیا حکم دوں کہ فیو عدال کہ نماز کے لیے دی جائے. جب وقت شروع ہو چکا ہو نماز کا را پھر میں ایک آدمی کو حکم دوں لفظ کیا بولا اپنے رجال مردوں کی طرف اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں پہ اور بچوں پہ یہ واجب نہیں ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے تو پھر میں مردوں کی طرف جاؤں ہر نکال ہی تو میں ان پہ ان سمیت گھروں کو کیا کروں آگ لگا دوں تو پھر یہ کام آپ نے کیوں نہیں کیا دوسری روایت میں آتا ہے کیونکہ گھروں میں عورتیں بھی ہوتی ہیں بچے بھی ہوتے ہیں جن پہ واجب نہیں ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اچھا بچوں پہ واجب نہیں ہے تو کیا بچوں کو عام چھٹی دے دینی چاہیے نہیں یہی عمر ہوتی ہے ان کو آدت ڈالنے کی اگر بچپنے میں آپ نے بچوں کو چھٹی دے دی کہ تم گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو تو پھر جوانی میں ان, ان, ان, ان کے لیے مسجد میں جانا مشکل ہو جائے گا جیسے صحابہ کے نام چھوٹے چھوٹے بچوں کو فرد روتے رکھواتے تھے کہ نہیں رکھواتے رکھواتے تھے جبکہ ان پہ واجب نہیں تھے کیوں عادت پڑ جائے اور یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آگ کا عذاب دے آگ کا عذاب دینا جائز ہے آگ کا عذاب کس کے لائق ہے اللہ رب العزت کے جو خالق ہے کسی حکمران کے لیے کسی جج کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ یہ سزا دے کسی کو اس کس کو آگ لگا دی جائے امیر المرین جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو زندہ جلا دیا تھا جنہوں جن نے جناب علی کے بارے میں اعلان کیا تھا کہ یہ تو معبود ہے جناب علی کے معاملے میں انہوں نے غلوب کا مظاہرہ کیا حد سے آگے بڑھ گئے جناب علی کو معبود قرار دیا تو جناب علی نے ان کو آگ لگوا دی جناب عبداللہ بن عباس کو بعد میں پتہ چلا تو کہنے لگے اگر میں ہوتا تو میں یہ کام نہ کرتا کیونکہ نبی علی صاحب السلام نے اسے روکا ہے تو جناب علی کو یہ حدیث سے معلوم نہیں تھی ورنہ کبھی بھی وہ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خلاف ورزی نہ کرتے تو پتا چلا جناب علی بھی عالم الغیب نہیں ہے حدیث کا شریعت کا علم ان کے پاس بہت زیادہ لیکن ہر حدیث ان کے پاس ہو یہ نہیں ہوتا شریعت کا پورا علم صرف نبی کے پاس ہوتا ہے تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اعلان کیوں کیا کہ میں ان کو آگ لگا دوں لگتا یہ ہے کہ اس وقت تک آپ کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے بعد میں آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا کون سا عذاب آگ کا عذاب. اس کے بعد آپ کیا فرما رہے ہیں ولدی نفسی بھی پھر قسم اٹھا رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے پہلے قسم اللہ کی اٹھا لی تھی اگر اپنی قسم اٹھانا جائز ہوتا تو اب اپنی اٹھا لیتے پہلے کہا تھا اس ذات کی قسم جس کے آپ میں میری جان ہے آپ کہتے ہیں اور میری قسم میری جان کی قسم نہیں قسم جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی جب بھی قسم اٹھائیں کس کی اٹھائیں اللہ کی اور اس ذات کی قسم جس کے آپ میں میری جان ہے لو یا عالم و اگر ان میں سے کوئی جان لے کہ ان میں سے کوئی ان میں سے تو دماغ سے پیچھے رہتے ہیں اگر ان میں سے کوئی جان لے کیا جان لے انجن سمینن کے بے شک وہ پالے گا سمینن ایک موٹی ہڈی ہڈی کو کہتے ہیں جس کے اوپر تھوڑا بہت گوشت رہ گیا ہو جس کے اوپر تھوڑا بہت گوشت باقی اتار لیا گیا ہڈی اور گوشت کو لگ کرتے ہیں نا تو تھوڑا بہت ہڈی پہ گوشت کئی دفعہ رہ جاتا ہے تو فرمایا اگر ان میں سے کوئی جان لے کہ وہ پا لے گا ایک موٹی ہڈی او مر ماتی حسن تینی یا دو امداد پائے دو عمدہ کیا پا لے گا پائے, پائے جانور کے پاؤں تو لشاہد تو یقیناً وہ ایشا کی نماز میں حاضر ہو یعنی کہ اگر ان میں سے کسی کو جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے یہ جملہ بتا رہا ہے کہ جیسے یہ گفتگو کن کے بارے میں ہو رہی تھی ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے آپ کو مسلمان زیر کرتے تھے کلمہ پڑھتے تھے لیکن اندر سے کیا تھے منافق تھے تو آپ بتا رہے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی یہ جان لے کسی کو پتہ چل جائے کہ اگر وہ مسجد میں گیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تو وہاں پہ اسے موٹی ہڈی مل جائے گی یا دو پائے مل جائیں گے تو وہ پھر آئے گا مسجد میں کس کی خاطر آئے گا سے ہڈی کی خاطر آئے گا یا دو پائے جو ہے ان کی خاطر آئے گا یعنی کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے یہ عجیب لوگ ہیں دنیا کی خاطر آئیں گے اللہ کی خاطر نہیں آ رہے دنیا کے فائدے کی خاطر آئیں گے آخرت کے فائدے کے لیے نہیں آئیں گے اگر ان میں سے کوئی جان لے کہ انہو یجیدو کہ وہ حاصل کر لے گا وہ پا لے گا ارکن ایک گوشت چڑی ہڈی سمین الموٹی او مرماتینی حسنتینی یا دو عمدہ پائے لشہدل تو وہ ضرور ایشا کی نماز میں حاضر ہو حالانکہ ایشا کی نماز میں فجر کی نماز میں آنا کیا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے اس کے بعد حدیث نمبر پانچ سو انیس فائیو ون نائن میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے کون ہیں امام مسلم عن ابی ہو قال جناب ابو حرا رضی اللہ سے تلن سرویت وہ کہتے ہیں اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کے پاس ایک اندھا آدمی آیا کون آیا اندھا آدمی یہ میرے وہ بھائی دھیان سے یہ حدیث سنیں جو معذور نہیں ہیں جو نبینا نہیں ہے جو لنگڑے نہیں ہیں جو بیمار نہیں ہیں کہ نبی علی علیہ علیٰۃسلام کے پاس ایک اندھا آدمی آیا فقالت اس نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن میں مکتوم تھے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ان نََََََََََح لئی سلی قاعد انى بے شک بات یہ ہے ان نحُظ شان ہے بے شک بات یہ ہے کہ لي سري قائد میرا کوئی قائد نہیں ہے قائد سے مراد کیا مجھے لے جانے والا میرے ليے کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے مسجد میں لے جائے مجھے مسجد میں لے جانے والا کوئی نہیں فصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے نبی علیہ سات اسلام سے سوال کیا مطالبہ کیا کس نے اس نبینا نے یہ بتانے کے بعد کہ مجھے میں لے جانے والا کوئی نہیں آپ سے مطالبہ کیا کہ اَن کہ آپ اس کو رخصت دے دیں فیوسئی تھی تو وہ نماز پڑھ لیا کرے کہاں اپنے بیتی. گھر میں رخصت کون مانگ رہا ہے نبینہ فرق تو آپ نے اس کو رخصت دے دی نے اس کو رخصت دے دی اجازت دے دی فلم جب اس نے اپنی پوش پھیری رخصت لے کے جا رہا ہے اب جب جا رہا ہے تو اس کی ہو گئی ہے نبی علیہ سات اسلام کی طرف آج لوگ درباروں پہ جاتے ہیں تو دربار سے کیسے نکل رہے ہوتے ہیں الٹے پاؤں ان کے چہرہ دربار کی طرف ہوگا اور پشت ادھر ہوگی جدھر جانا ہے الٹے جا رہے ہوں گے کیوں کہ دربار کو پشت نہ ہو جائے اپنے کسی پیر کو مل کر جائیں گے تو تب بھی ایسے جائیں گے کیا صحابہ سے ایسا ثابت ہے بالکل نہیں نبی علی سات اسلام کا احترام کرتے تھے ادب کرتے تھے محبت کرتے تھے آپ کا وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے لیکن یہ کہ الٹے پاؤں گئے ہوں ایسا نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں فلم جب اس صحابی نے اپنی پوچھ پھیری دہو تو آپ نے ان کو بلا لیا فقالت آپ نے کہا ہل تسما الدا اب کیا تم نماز کی اذان سنتے ہو نماز کے لیے جب اذان دی جاتی ہے تو اس کی آواز تمہارے گھر میں آتی ہے کیا تم نماز کی اذان سنتے ہو فقال نعم تو اس نے نبینا صحابی نے کیا کہا ہاں قالت آپ نے کہا فجب تو پھر اذان کا جواب دو کیسے جواب دو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو کس سے کہہ رہے ہیں آپ اس نبینا سے تو کہہ رہا ہے کہ مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں آج ہمارے دوست ہمارے بھائی ہمارے رشتے دار محلے دار ہمارے بچے وہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے اور ہم انہیں کچھ نہیں کہتے اب بتائیں کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے یا صرف افضل ہے اور واجب ہے یا فرض کفایا ہے اگر فرض کفایا ہوتا تو آپ نبینا صحابی سے کہتے چلو یار تم رہنے دو اور دیگر اس عدیش کی دیگر روایات میں یہ بھی وضاحت آئی ہے کہ نبینا صحابی نے کہا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے لانے والا بھی کوئی نہیں ہے اور راستہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ پہلے میں آپ کو یہ مسئلہ بتا چکا ہوں کہ نہیں کہ ہر اس مرد پہ واجب ہے مسجد میں آ کے نماز پڑھے جس کے گھر میں اذان کی آواز آتی ہو اذان کی آواز کیسے آتی ہو اس میں معیار کیا ہے معیار یہ ہے کہ اگر مسجد کی چھت پہ یا مسجد کے قریب کسی اونچی جگہ سے سپیکر کے بغیر اذان دی جائے تو آپ کے گھر کی چھت پہ آواز آ رہی ہو کیونکہ گھر کے اندر ہو سکتا ہے آج کل آواز نہ آئے کیونکہ کھڑکیاں بند اے سی لگے ہوئے پنکھے چل رہی ہیں وہ تو کئی دفعہ آپ مسجد کے بالکل قریب ہو تب بھی آواز نہیں آتی تو معیار ہے اسی وقت کا یعنی کہ اسی وقت میں جو کچھ آپ نے اصول دیا تھا وہ میار ہے حدیث نمبر پانچ سو بیس زیرو اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون سے امام مسلم, مسلم. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رویت ہے وہ کہتے ہیں من سر رہو ان یلق اللہ غدن پھل حافظ اللہ علیہ السلوات ہی تنادا بہن منسر رہو جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے غدن کل کل کب قیامت کے دن آخرت میں جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کل ملاقات کرے مسلم حال میں کہ وہ کیا ہو مسلمان ہو کامل قسم کا مسلمان ہو اعلی ددے کا مسلمان ہو جس کو عبادت اچھی لگتی ہے کہ اللہ تعالی سے کل اس حال میں ملے کہ وہ کیا ہو مسلمان اسے چاہیے کہ پابندی کرے اللہ ان نمازوں پہ ان نمازوں سے کون سی نمازیں پانچ وقت کی نمازیں اسے چاہیے کہ حفاظت کرے پابندی کرے ان نمازوں کی ہئی تھو اد بہنا اس جگہ یونادا بہن جہاں سے اذان دی جاتی ہے اعلان کے جاتا ہے بہننا ان نمازوں کا نمازوں کا اعلان نمازوں کے لیے اذان کہاں ہوتی ہے مسجد میں تو یہ نمازیں وہاں جا کے پڑے جہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہے جہاں سے نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے سمجھے نا تو منصر رہو جس کو یہ بات اچھی لگے اور ہر کوئی چاہتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری اللہ سے جب ملاقات ہو تو میں اس وقت کیا ہوں مسلمان ہوں تو فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ میری اللہ سے ملاقات ہو اس عالمی کے مسلمان ہوں اس پہ پھر واجب ہے کہ وہ یہ نمازیں پابندی سے ادا کرے اور وہاں پہ ادا کرے جہاں سے اعلان ہوتا ہے ان نمازوں کا اذان کی آواز آتی ہے جہاں سے تو منصر رہو جس کو اچھا لگے یلق اللہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملقات کرے غدن کل مسلمن اس حالمی کو مسلمان ہو فلیحافظ اسے پبندی کرنی چاہیے علیہا علیہ السلوات ان نماظوں کی ہیسو کہاں جا کے پبندی کرنی چاہیے کہاں جا کے دا کرنی چاہیے ہیسو جس جگہ سے ینادہ اعلان کیا جاتا ہے ازان دی جاتی بہنہ ان کی کن کی ان نماظوں کی فَإِنَّ الل کیونکہ اللہ رب العزت نے مقرر کر دیے ہیں تمہارے نبی کے لیے سنن الہدا ہدایت کے طریقے کیا مطلب ہدایت کے طریقے یعنی کہ شریعت جو ہے اللہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو سکھا دیا تمہارے نبی نے تمہیں بتا دیا بتا دیا کیا چیز کیسے کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کے طریقے مقرر کر دیے ہیں وہ نہ اور بے شک یہ یہ کیا